بسم اللہ, الرحمن اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا عبس تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا ان اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا میو دریک اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو او یوں ستم سکو یا نصیحت لے تو اسے نصیحت فائدہ دے امس ن جو بے پرواہ بنتا ہے فَأَنتَ لَهُ تصدّا تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا اور تمہارا کچھ زیان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو وہ اور وہ جو تمہارے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈر رہا ہے فأنت تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو کل یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے فمن شاء تو جو چاہے اسے یاد کرے صحف مکرمه ان صحیفوں میں کے عزت والے ہیں موسو بلندی والے پاکی والے ایسوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جو کرم والے نکوئی والے آدمی مارا جائیو کیا نا شکر ہے اسے کاہے سے بنایا من فقدره پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا ثم يسره پھر اسے راستہ آسان کیا ثم أماته پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا ام اذا شاء پھر جب چاہا اسے باہر نکالا کل ما امره کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا بل ينظر الانسان الى تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے ان ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا ش پھر زمین کو خوب چیری تو اس میں اگایا ناچ وگور اور, اور چارا ونقلا اور زیت اور کھجور غلبا اور گھنے باغیچے اور میوے اور دود مت پوم تمہارے فائدے کو اور تمہارے چوپاؤں کے فإذا پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ یو مسی مؤ امی اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اگ اور ماں اور باپ اور جورو اور بیٹوں سے رکول ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے وجوه کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے واح کے تم مستیاح خوشیاں مناتے اجو گوئی اور کتنے منہوں پر اس دن گرد پڑی ہوگی ان پر سیاہی چڑھ رہی ہے اون اول وہی ہیں کافر بدکار